ہماری مسز شاہ بہن کا سوال ہے کہ حضرت صاحب انگریزی دن رات کے بارہ بجے تبدیل ہوتا ہے تو اسلامی دن کا کیا حساب ہے اسلامی دن کس وقت تبدیل ہوتا ہے اس بارے میں بتا دیجئے جزاک اللہ خیر جی جب سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ابھی کل جو ہے وہ کل چودہ شابان ہوگی یہاں چاند آمین کا ارب مالک میں اور رات جو ہے وہ پندرہویں شبان کی ہوگی اسی طریقے سے پاکستان میں جمع رات کو چودہ شبان ہوگی لیکن رات پندرہ شبان کی منائی جائے گی اسی طریقے سے آپ عید کو دیکھ لیں یا رمضان کو دیکھ لیں کہ جب چاند چڑھتا ہے تو اسی وقت اترادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ رمضان کی رات گنی جاتی ہے اسلامی مہینے میں رات پہلے آتی ہے جب سورج روب ہوتا ہے تو اگلا جو شروع ہو جاتا ہے رات اگلے دن میں شامل ہوتی ہے جی حامد انڈرسکور اے تین بھائی کافی دن